میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں اور ایسا گھر ہے جس میں آپودانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں زریل و خار ہے چنانچہ اس نے حلال کے ساتھ حرام اور بھلائیوں کے ساتھ برائیاں اور زندگی کے ساتھ موت اور شیرنیوں کے ساتھ تلخیاں خلط ملت کر دی ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے اسے بےغل وغش نہیں رکھا نہ دشمنوں کو دینے میں بخل کیا ہے اس کی بھلائیاں بہت ہی کم اور برائیاں جہاں چاہو موجود ہیں اس کی جمع پونجی ختم ہو جانے والی اور اس کا ملک چھن جانے والا اور اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہیں بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح گر جائے اور اس عمر میں جو زیادے راہ کی طرح ختم ہو جائے اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے ان میں اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کو بھی داخل کر لو اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں اگر چھے وہ ہس رہے ہوں اور ان کا غم و دہ حد سے بڑا ہوتا ہے اگر چھے ان کے چہروں سے مسرت ٹپک رہی ہو اور انہیں اپنے نفسوں سے اندیا ہی بیر ہوتا ہے اگر چھے اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر رشک کیا جاتا ہو تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے اور جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ اقبا سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو لیکن بدنیتی اور بد نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے نہ تم ایک دوسرے کا بوجھ بٹاتے ہو نہ باہم پندھ و نصیحت کرتے ہو نہ ایک دوسرے پر کچھ خرچ کرتے ہو نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے بھی محرومی تمہیں غم نہیں کرتی ذرا سی دنیا کا تمہارے ہاتھوں سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے یہاں تک کے بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور کھوئی ہوئی چیز پر تمہاری بےسبریوں سے آشکارہ ہو جاتی ہے گویا یہ دنیا تمہارا مستقل مقام ہے اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے صرف یہ امر مانے ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویسا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پر سمجھوتا کر رکھا ہے تو لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے کہ جیسے ایک دفعہ زبان سے چاٹ لیا جائے یعنی صرف زبانی اقرار اور تم تو اس شخص کی طرح مطمئن ہو چکے ہو کہ جو اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو گیا ہو اور اپنے مالک کی رضامندی حاصل کر لی ہو